الحمد اللہ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں توحید الوہیت سے متعلق دو باتیں ہم نے دیکھی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فرمان و الوی نشن کا دا وہ نیلبشر اور وہ لوگ جو اس چیز سے بچتے رہے کہ کتابوں کی عبادت کریں اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ کی طرف پلٹے انہی کی بھی خوشخبری ہے اس آیت میں اور اس سے پہلے دوسری آیتوں سے بھی یہ بات ہم نے سمجھی کہ دو چیزیں اللہ تعالی کو ہم سے مطلوب ہیں ایک انکار اور دوسرے اقرار اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے جنہیں تعاون کہا جاتا ہے ان کی عبادت سے بچنا ان کی عبادت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اللہ کی طرف بڑھنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ دو چیزیں جمع کرنا ضروری ہے اور یہی کلیمے کے اثر ہے جس میں ہم اشحد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس میں جہاں اللہ کا اقرار ہے وہیں اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے معبود ہونے کے حقدار ہونے کا انکار ہے بہرحال یہ جو چیزیں تھیں یہ توحید علوحیت سے متعلق تھیں توحید عبادت سے متعلق تھیں اب ہم توحید کی تیسری قسم توحید اصنا و صفات اس سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے تو پچھلے دروس میں جو ہم نے سمجھا بنیادی طور پر توحید کی تین قسمیں ہم نے دیکھی نمبر ایک توحید عربوبیت توحید ربوبیت یہ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو رب مانیں دوسرے ہے توحید الوحیت یا توحید عبادت یعنی اللہ تعالی ہی الہ اور معبود ہے اور کوئی معبود نہیں اب ہم تیسری قسم توحید کی دیکھیں گے توحید اسما و صفاط یعنی اللہ کے ناموں اور اس کی صفاق میں توقی اختیار کرنا یہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اسما و صفا کے معنی کیا ہے اسما جمع ہے اسم کی اور اسم کے معنی ہے نام اسم جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اس میں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں یا میں فلاں کام کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں کھاتا ہوں جو بھی ہے وہ اس میں مقبوف ہے تو جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ میں اللہ کے نام سے کراؤں تو بسم اللہ میں خود اسم موجود ہے تو با اسم اللہ ہے وہ علی چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بسم اللہ تو اسم کے معنی ہوتے ہیں نام اور اس کی جمع ہے اسماء اسماء اسماء ان. ان یا الا تو اسماء اسم کی جمع ہے اسی طرح سے یہ جمع ہیں صفت اور صفت کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی یا جس کو زیادہ بڑے لفظ میں ہم کہیں گے ایٹریبیوٹ کسی کی کوئی خاص صفت ہوتی ہے اس کو یعنی ایٹریبیوٹ کہتے ہیں انگلش میں تو یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وصف بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں وقف اور صفت تو اللہ تعالیٰ کے اوث ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں توحید اختیار کرنا سادہ بات ہے کہ توحید اختیار کرنا اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں تو یہ توحید اسما و صفات ہے یہ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اس سلسلے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ اماں توحید الاصماں اوصفات جہاں تک کہ و صفات میں توحید کا معاملہ ہے افراب اللہ و تعالی تو یہ اللہ کو اکیلا ماننے کا نام ہے بے اسماعی و صفاتی ہی اس کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات کے سلسلے میں بی يؤمن العبد اس اعتبار سے کہ بندہ ایمان لاتا ہے بیماس بک اللہ نفسی ہی جس کو اللہ نے اپنے بارے میں ثابت کیا ہے ذکر کیا ہے بندہ کن باتوں کو مانے جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہاں فی کتابی ہی اپنی کتاب میں قرآن میں او اس بک ہو لو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفات یا وہ نام بیان کیے ہوں من الاسماء و چاہے وہ نام ہوں یا صفات ہو اس معنی کے اعتبار سے اس طور پر جس طور پر اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا جو اللہ کی مراد ہے اللہ اس سے کیا معنی ذکر کرتا ہے یا چاہتا ہے اللہ کیا ہم کو ماننا چاہتا ہے تو اللہ کی مراد کے مطابق اللہ کے معنی کے مطابق ہم اس کو مانیں مانے اللہ اللائق بھی اور اس اعتبار سے اس کو مانا جائے جو جس کا واقعی اللہ لائق ہے من غیر اثبات اس اسبا مسیو اس اعتبار سے کہ اس معاملے میں اللہ کا کوئی مسیل یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل جس کہتے مثال اسی پر سے ہے اللہ جیسا کسی کو مانے بغیر اثبات المثیل اسباسی شرک اس لیے کہ اللہ کے مثل کسی کو ماننا اللہ کا کوئی مسیح ماننا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ ہم اس کا لفظی ترجمہ جا دیکھا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شیخ حسین کہتے ہیں توغیر اسماؤ صفات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں اس کو اکیلا مانیں اللہ جیسا کوئی نہیں نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نمبر ایک اس میں ہے افراد نمبر دو ہے ایمان کہہ رہے ہیں کہ افراد اللہ اکیلا ماننا اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہیں اللہ جیسا کوئی نوزب اللہ ہو گئے. اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ منفرد ہے پلّ تو ہم اللہ ایک ہے جب کہتے ہیں صرف گنتی میں نہیں کہتے ہیں واقعی ہم جب کہتے ہیں قل هو کل احد کہو اللہ ایک ہے کا مطلب اللہ منفرد ہے سب سے الگ ہے وہ اکیلا ہے وہ سب سے نرالا ہے وہ یونیک ہے وہ سب سے الگ ہے تو افراد پہلے کہ اللہ کو سب سے الگ مانا جائے کس معاملے میں اس کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں نام اور صفات کے فرق پر میں بھی آگے آ رہا ہوں دو اس میں ان تمام باتوں کو مان لیا جائے جو قرآن میں آئی ہوں اللہ کی کتاب میں یا جو حدیث میں آئی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو اس میں ایمان لایا جائے اور اصل اس میں کیا ہے کتاب و سنکھ پھر اس کے بعد کہتے ہیں من الصمای و صفاقی ارب اللہ و رسول ہو اس میں اللہ تعالی کی مراد کے مطابق مطلب اس کا لیا جائے اپنے دل کوئی مطلب لے سکتے ہیں نہیں اور تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کو مانا جائے مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے چہرے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی اللہ نے اپنا علم بیان کیا ہمارے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق ہے ہمارا علم اس کی شروعات ہے اور اس میں نقصان بھی ہے ہم پیدا ہوئے تو سب کچھ معلوم تھا ہم کو یہ مائک ہے یہ کمپیوٹر ہے یہ فلانا چیز ہے نہیں ابو کا نام کیا ہے دادا جان کون ان کا نام کہاں تک جاتا ہے کچھ بھی نہیں انسان کے علم سے پہلے جہل ہے اور اس کے علم کے بعد متھیان ہے ہمیشہ اللہ جب اسماؤ شفاف کی تفصیلی طور پر کوئی کتاب دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی انسان کے علم کے دو پرابلم ہے اس علم سے پہلے جالت ہے نہیں معلوم تھا پھر معلوم پڑا اور معلوم پڑا پھر بھول گیا تو یہ دو مسئلے انسان کے ہیں تو انسان کے علم سے قبل جہل ہے اور اس کے علم کے بعد نسیان بھولنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے اللہ کا علم اللہ کی شام کے مطابق ہے انسان کا انسان کی اوقات کے مطابق ہے انسان کا علم ایسا نہیں پھر اس میں محدودیت ہے تیسری چیز وہ علم سب کو شامل ہے نہیں دنیا میں کتنے پیڑ ہیں کیا پوچھ رہے یہ کوئی سوال ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ کو پیڑوں پہ پتے کتنے معلوم ہے بھائی آپ پیڑوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک انسان کا علم کیا ہے محدود سب نہیں جانتا وہ لیکن اللہ تعالی کا علم کیا ہے ساری چیزوں کو شامل ہے سب کا احاطہ کی وئی. تو اللہ بھی علم رکھتا ہے بندہ بھی علم رکھتا ہے لیکن اللہ کا علم اللہ کی شام کے مطابق ہے بندہ کا علم ناقص ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے علم کے لیے سارے وسائل سننے کے دیکھنے کے سوچنے کے کس کی, کی, کے دیے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کی جتنے نام اور اس کی صفات ہیں اس میں اللہ کی شان کو محروز رکھا جائے اللہ کی کوئی صفت عیب والی نہیں ہماری صفات جو اچھی بھی ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کوتا ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اللہ کی شان کے لائق وہ چیز ہونا چاہیے من غیر اثبات کی متیلی لہو اور اس میں اللہ تعالی کے مطل کسی کو نہیں مانا جائے اللہ جیسا کسی کو نہیں مانا جائے توحید اسماں صفات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے تفرد مانا جائے اکیلا وہ ہے اور اس کا کوئی سازی نہیں اس کا کوئی متیل نہیں اس کا کوئی سملر نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور پھر ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو ملتا ہے اپنے دل سے کوئی فلسفہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کانسپٹ بنا سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننے اور بولنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے اپنے دل سے نہیں بول سکتے نہیں اللہ اسے رہنا نہیں کر سکتے ایسا آپ. اپنے دل سے آپ کوئی بھی فلسفہ اور عقیدہ نہیں بنا سکتے اللہ کے بارے میں ہم کو وہی ماننا چاہیے جو قرآن میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے اور اس میں مراد وہی لیا جائے جو قرآن و سنت کی مراد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی آیت لیں حدیث لیں اپنے دل سے کچھ بھی اس کا مطلب بیان کریں نہیں کر سکتے اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی سننا اللہ کا دیکھنا اللہ کا غصہ اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری چیزیں جو بھی آپ مانیں اس کو آپ اس کی شان کے مطابق مانیں بندہ بھی قوی ہے وہ بہت, بہت مضبوط آدمی ہے کتنے کلو اٹھا سکتا ہے اس کے کھاتے ہیں اس کے بعد پاؤں کانپنے لگیں گے اس کے نہیں اٹھا سکتا وہ بھائی اس کے بعد ہاتھ ٹوٹ جائے گا اس کا کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کتنا طاقت والا کتنے لوگوں سے لڑ سکتا ہے وہ. اس کی ایک حد ہے لیکن اللہ رب العالمین کی قوت اس کی حد نہیں ہے وہ بہت قوی ہے وہ بہت شدید ہے لہذا اللہ تعالی کی شام کے مطابق اللہ کو مانیں بندو جیسا نہیں اور ایبدار نہیں بلکہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے تو یہ ان کا پوری گفتگو کا حاضر ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک اور مسئلہ سمجھنا ضروری ہے وہ ہے اسم اور صفت کے بارے میں ان میں فرق اسم اور صفت اسم کے معنی ہوتے ہیں نام کے اور صفت کے معنی ہوتے ہیں وقت اور کوالٹی کے نام اور صفت میں فرق ہوتا ہے نام اس ذات کا نام ہے جو اس کے لیے ہے اور اس کی کچھ صفات بھی ہیں ضروری نہیں کہ اس کی ہر صفت اس کا نام ہو لیکن اس کے ہر نام سے اس کی صفت ظاہر ہوتی ہے دیکھیے مثلاً اللہ تعالی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا علیم ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے علیم یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ کتنے نام ہیں نام کتنے ہیں چار تین ایک اللہ دوسرے الرحمن اور تیسرے الرحیم اب آپ دیکھیں گے کہ نام دو ہیں اس میں جو رہنے والے ہیں الرحمن سے بھی کیا معلوم پڑتا ہے اللہ کیسا ہے رحم کرنے والا کیونکہ رحم اس میں ہے اور رحیم سے بھی کیا معلوم پڑتا ہے رحم کرنے والا تو صفت یہاں پر دونوں ناموں میں ایک ہے کیا رحمت کہ اللہ رحم کرنے والا ہے لیکن نام کتنے ہیں دو ایک ہے ارحمان جو سارے بندوں پر رحم کرتا ہے اور دوسرا ہے الرحیم جو قیامت کے دن صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا جو ایمان سے محروم آئے گا اللہ کا رحم قیامت کے دن اس پر نہیں ہوگا سارے انکار کرنے والے کفر اور شیر کرنے والے جہنم میں ڈال دی جائے گی اسی طرح سے رحمان اس کا ذاتی نام ہے کہ بندے نہیں تھے تب بھی وہ رحم کرنے والا تھا یعنی کہ بندے آئے تو پھر رحم بھی آیا یعنی اللہ کی وہ سفت پہلے نہیں تھی بات میں آئی نہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے وہ رحمان ہے اس کی ذاتی صفت رحم ہے پھر وہ رحم کرتا بھی ہے کہ بندہ جب جب بندہ حقدار جو بھی ہوتا ہے اس پر رحم کرتا ہے کوئی بندہ گناہ گار ہے توبہ کیا رحم کا اعتماد کر دیتا ہے ان اللہ یا پھر دونوں بجمیا ان غفور رحیم اللہ سارے گنا کو بخش دیتا ہے وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو صیفت قرآن جس کو آپ کہیں گے مغفرت کرنا بندے گناہ کرتے ہیں اور گناہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے گناہوں کی مغفرت اب یہاں یاد رکھیے میرا گنا بندے جب نہیں تھے اور گناہ نہیں تھے گناگار بھی نہیں تھے تب بھی اللہ مففرت کرنے والا تھا کہ نہیں تھا تب بھی اللہ تعالی مففرت کرنے والا تھا یہ صفت بعد میں پیدا ہوئی نہیں ہمیشہ سے اللہ مففرت کرنے والا ہے لیکن جب جب بندے گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ تب تب ان کی مففرت کرتا ہے تو یہ صفت فعلی ہیں اور اللہ کی ذاتی صفت بھی ہے وہ غفور بھی ہے اور غات و دمب بھی ہے تو وہ مغفرت کرنے والا تو اس اعتبار سے اللہ کا جو نام ہوتا ہے اس نام سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے سمع سننے والا بقیر دیکھنے والا علیم علم والا اور اسی طرح سے غفور مغفرت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا اس اعتبار سے بہت ساری نام اللہ تعالی کے ہیں ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت اس کی ظاہر ہوتی ہے لیکن بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن سے نام نہیں نکلتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن العرش عرش پر مستوی ہوا استواء کے معنی ہے علو کے اونچا ہونا اونچا ہونا عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے اونچا ہونے کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں لیکن عربی زبان میں اعلیٰ یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ اونچا ہے اوپر ہے وہ اونچا ہوا کیسے ہم کو نہیں معلوم کیوں اللہ نے نہیں بتایا ہم کو آگے ہم اس پر آئیں گے تو عربی زبان کے اتف... لیکن اجتوا کی جو صفت اللہ کی ہے کہ اللہ مستعی ہوا اس پر سے کوئی نام اللہ کا ہم نہیں نکال سکتے ہیں کہ مستوی اس طرح سے تو نام اللہ کا کوئی ایسا ہے نہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا و غیب اللہ علیہ ہو قرآن کریم قرآنِ اللہ نے فرمایا کہ غبی بلّہ علیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا اور اللہ نے ان پر کیا کی لعنت کی تو اللہ تعالیٰ کی دو باتیں یہاں معلوم ہوئی کہ وہ غصہ بھی ہوتا ہے اور وہ لعنت بھی کرتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کی صفت یہاں آئی غصہ ہوتا ہے غصہ برا ہے نہیں غصہ بری چیز ہوتی تو اللہ کی صفات میں سے نہیں ہوتی ہے لیکن پھر آپ سوچیں گے کہ نہیں حدیث میں ایسا پیش آیا اللہ کا ادب نے پوچھا اللہ کے رسول کو ہی نصیب کیجیے آپ نے کہا غصہ مت کر بندے کا غصہ کرنا اور اللہ کا غصہ کرنا میں فرق ہے کہ نہیں ہے بندہ جب غصے میں آتا ہے تو انصاف چھوڑ دیتا ہے ظلم کرتا ہے اور اخلاقی حدیں پار کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کی صفت ہے غضب یہ ہے غضب ہے کیا ہے کسی برائی پر غصہ ہونا کسی برائی کی شدت جب کسی کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ برا ہے تو اس کے برا ہونے کی شدت شدت کی وجہ سے سختی کی وجہ سے اس سے ناراضگی بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی غصہ ہونا اللہ کی ذات اللہ کی شان کے مطابق ہے بندوں کی طرح اللہ غصہ نہیں ہوتا ہے تو وہ غلّہ وہ لائن اور اللہ من ان پر لانت لیکن یہ جو دو صفتیں اللہ کی آئیں دو فعل اللہ کے آئے دو کام اللہ کے معلوم پڑے غصہ ہونا اور لائن کرنا ان دونوں پر سے اللہ کا نام ہم نہیں لے سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام غفبان غصے والا نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام لائن نہیں ہے اگرچہ یہ صفت ہے اللہ کی لیکن نام ہے اللہ کا نہیں تو ایک بات یہاں بنیادی طور پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر نام میں کچھ نہ کچھ صفت چھپی ہوتی ہے لیکن ان ناموں کے علاوہ ان صفات کے علاوہ جو ان ناموں میں ہیں اور بھی صفات ہیں جن سے نام نہیں بنتا ہے سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے کچھ صفات ایسی ہیں جن کا نام نہیں ہے لیکن ہر نام کی کیا ہے صفت ہے اس سے آپ کہیں گے کہ دو الگ کیوں نام اور صفت ہر نام میں تو کچھ نہ کچھ صفت آ رہی ہے نا تو پھر صفت بولنے کی ضرورت کیا الگ سے صرف نام ہی بولو نہیں کچھ صفات ایسی ہیں جن سے نام نہیں بنتا ہے کچھ صفات ایسی جن سے نام نہیں بنتا ہے جیسے اس دو سفات میں نے بیان کی غصہ ہونا اور لانت کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی نام نہیں ہے جس سے غصہ ہونے والا یا لانت کرنے والا ایسا کوئی نام اللہ کا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو بھی ہیں وہ اس کی شان کے لائق ہیں اس میں کوئی عید نہیں ہے اللہ کے جو غصہ ہے تو بندوں جیسا غصہ نہیں ہے وہ غصہ ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرتا ہے کبھی ظلم نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ظلم والا نہیں ہوتا ہے تو بہرحال یہ باتیں ہم نے دیکھی اسما اور صفات کے تعلق سے دو فرق یاد رکھیں اس سلسلے میں بہت اچھی کتاب شیخ محمد بن صحال نے مسئمین کی ہے اس صفات کے تعلق سے تو اس کو بھی کوئی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس سلسلے میں سلق کا مذہب کیا ہے سلک کس کو کہتے ہیں سلک کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں مذہب کے معنی کیا ہے مذہب کا لفظ بنا ہے رحبہ سے رحبہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں جانا رحبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا تو سلک کا مذہب مذہب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جائے مذہب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی جائے تو سلف کا مذہب کا مطلب کیا ہے سوال یہ ہے کہ پناہ مسئلے میں عقیدہ کے معاملے میں اور اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں سلف کس طرف گئے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے پیچھے اسی طرف جائیں اس لیے کہ سلف کے مذہب ہی میں ہماری کیا ہے نجات ہے تو اس سلسلے میں سلف کے منہت کو فالو کرنا ضروری ہے ان کے مذہب کو فالو کرنا ضروری ہے جس طرح سارے سلف گئے ہیں یہ تقلید نہیں ہے اس لیے کہ ہم سب کے پیچھے جا رہے ہیں کسی ایک کے پیچھے نہیں جب سب ایک طرف گئے گا مطلب اس سے اتفاق ہوتا ہے اور اتفاق دلیل اجما دلیل ہوتا ہے تو اس سلسلے میں سلف کا مذہب کیا ہے ابن تیمیہ امن تعمیر انتظار بارے میں فرماتے ہیں مذہب سلفی سلف کا مذہب یہ ہے سہو صفا ہو بگی اور اصول نمبر ایک سلف کا مذہب یہ ہے سلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ان وقہ دیکھیے یہاں پر لفظ آیا اس پر سے لفظ ہے وقف اور اس کی جمع ہے اوفا کوالٹی ایٹیو صفات تو سلف کا مذہب کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے يصفون اللہ یقون اللہ اللہ کے لیے وہی صفات مانتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی ہیں یا اللہ کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اللہ کیسا ہے اپنے دل سے کوئی بھی نظم بنا کے بول سکتا کہ میرے طرف سے سنو ایک ترانہ نہیں اللہ کے لیے ہم اپنے دل سے خود بھی بنا کے نہیں بول سکتے اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے اور دلیل اللہ کی بات ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو قرآن اور سنت میں جو بات آئی ہے اس کے مطابق اللہ کے بارے میں عقیدہ بناتے ہیں من غیر غیر تحریف ولا ولا تعطیل ومن تکیف اور اللہ کے بارے میں جو بھی مانتے ہیں اس میں چار چیزوں سے بچتے ہیں وہ تحریف نہیں کرتے ہیں تعطیل نہیں کرتے ہیں تکیف نہیں کرتے ہیں اور تمصیل نہیں کرتے ہیں چار چیزیں ہیں کیا ہے وہ تحریف اور تقسیب اور تمصیل اور تقیف یہ چار چیزیں سلق اللہ کے بارے میں نہیں کرتے ہیں ان چار چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور آگے کہتے ہیں فلاس بتا ہو لہذا طلف اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی ہے ولا عل مسلون صفاتین اور اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کے لیے وہ تمثیل مخلوقات سے نہیں کرتے ہیں اللہ کو یا اللہ کی صفت کو بندوں کی طرح نہیں مانتے ہیں فنافی محفتل ول محفل یابود ول مشب مل و المطل یابود بہت عمدہ جزلہ ہے جو امن سمیہ نے کہا ہے کہتے ہیں فنافی محفل نافی نفی منفی لفظ آب ہے نافی کا مطلب ہوتا ہے نگیشن کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کرنے والا کہتے ہیں پنافل تعطیل کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا معلوم ہے انکاری ہے جو زیرو مانتا کچھ بھی نہیں معلوم کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں آپ ختم کر دینا ول معصل آدھا کہتے ہیں کہ معصل ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہا ہے جس کا وجود نہیں یعنی اگر کوئی آدمی کہ اللہ باللہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے نہ یہ کرتا ہے اگر ایسا اگر کوئی آدمی اللہ کی صفات ہی کا انکار کرے تو ایسا آدمی پھر کس کو مان رہا ہے جس کی کوئی سفت ہی نہیں تو ایسی چیز جس کی کوئی صفت ہی نہیں وہ چیز ہی نہیں ہے تو گویا کہ ایک آدمی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے وہ ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے یہ مسئلہ کیوں آیا آپ سوچیں گے ایک آدمی کیسے مانے گا کہ اللہ سنتا نہیں دیکھتا نہیں ماضی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا دیکھو کبھی کبھی زیادہ سوچنا بھی مصیبت ہو جاتا ہے اگر سوچ کو کتاب سنت کی لگام نہ ہو تو سوچ آزاد گھوڑے اور گدھے کی طرح ہو جاتی ہے ان لوگوں نے کیا سوچا انہوں نے کہا دیکھو اگر ہم یہ مانتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی تو سنتے نہ تھے. تو پھر ہم اللہ کو اپنے جیسا ماننے والے بنیں گے لہذا ہم یہ نہیں ہم تو سن رہے ہیں نا ایک دوسرے کی آواز لیکن اللہ کے بارے میں ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ سنتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کرنا شروع کیا اس ڈر سے کہ کہیں ہم اللہ کو بھی سننے والا دیکھنے والا مانیں گے تو پھر اس کو بندوں جیسا ماننا لازم آئے گا یہاں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بندہ بھی سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے لیکن بندہ اللہ جیسا نہیں سنتا ہے اور اللہ بندے جیسا نہیں سنتا ہے اللہ کا سننا اللہ کی شام کے لائق ہے اور بندے کا سننا بندے کی حیثیت کے مطابق ہے اللہ کا سننا کسی اور کا محتاج نہیں ہے لیکن بندے کا سننا اللہ کا محتاج ہے اللہ نے کام بھی تبھی سن رہا ہے ورنہ نہیں سن سکتا تھا لیکن اللہ کو سننے کے لیے کسی چیز کی اختیار نہیں ہے وہ خود سنتا ہے اس کو کسی کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں کان ہوتا لیکن بہرا ہوتا ہے آنکھ ہوتی لیکن اندا ہوتا ہے ٹھیک تو انسان انسان وہ ناقص ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کے اندر کمیابی رکھی ہے اسی لیے اللہ کا فرمایا کہ وہ کل فل انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے انسان کمزور ہے اسی گھبرایا جاتا ہے مصیبت میں اسی لیے پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے فکر مند ہوتا ہے اسی لیے غمگین ہوتا ہے کمزور ہے اللہ کمزور نہیں ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ الگ ہے بندہ الگ ہے دونوں میں فرق ہے انہوں نے صرف لفظ لے لیا سننا سننا ارے دونوں اکویشن اکول ہو گئے تو, تو سننا ادھر الگ ہے ادھر الگ ہے بول اللہ تعالیٰ کا کلام بندے جیسا نہیں ہے اللہ کا دیکھنا بندے جیسا نہیں ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے پھر بچا کیا اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں تو جس کی کوئی صفت نہیں اس کا وجود نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی کوالٹی نہیں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ول مبل ہو آدہ وشبل اور جو اللہ کی صفات کو بندوں جیسی مانتا ہے جو اللہ کی صفات کو جیسے کوئی کہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے نوزب اللہ یہ کیا ہو گیا سننا سننا ہی ہوا نا تو جب ہم سن رہے تھے اللہ بھی سنتا تو جیسے ہم سنتے ویسے اللہ سنتا اب اگر ایسا کوئی آدمی کہتا ہے تو اس نے کیا, کیا؟ اللہ کو بندو جیسا بنایا یہ بھی منا ہے اللہ سنتا ہے بندوں جیسا نہیں اللہ دیکھتا ہے بندوں کی طرح نہیں بندے اندھیرے میں دیکھ سکتے نہیں سو کر گا گرتے کیوں بندے سنتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں تو سنائی دیتا ہے نہیں تو کچھ آف پیریڈ بھی ہوتا ہے اس کا اللہ تعالی کا ایسا نہیں اللہ ہر بندے کی آواز سنتا ہے چاہے وہ زور سے پکارے آہستہ پکارے سمندر میں ہو یا بیابان میں ہو کہیں بھی ہو جیسے زکری علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا, کہا کہ ادنا دا ربا ہو کہ جب زکری نے اپنے رب کو پکارا کیسے چپ کے چپکے چپک. اللہ اس کو بھی سنتا ہے لیکن بندہ ذرا زور سے بولو نا فون سے کتنی بار بولتا آواز نہیں آ رہی ذرا رینج میں آؤ نہیں آتی اس کو آواز نہیں سننے آتا اس کو کیوں یہاں نفس ہے اس کے یہاں کمی ہے اس کو نہیں آتا اس کو تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کامل ہے اور بندے میں کمی ہے تو کہتے ہیں کہ مشب بھی ہو ممتن جو اللہ کو تشدی دیتا ہے بندوں سے یہ ممتن ہے یہ مورتی کار ہے یہ سنم بنانے والا ہے کہتے ولم سنما اور اللہ کو بندو جیسا ماننے والا وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی بھ کی عبادت کر رہا ہے کیوں اس میں وہ مان رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں یہ پُرانے تھے ان کی مورتی بنا لی وہ ایسے تھے تو اس نے کیا سملیرٹی اس جیسا ہے تصویریں بنا رہا مورتی جیگن عیسا علیہ السلام کی مورتی بنا لی تو یہ کیا مورتی کی عبادت کر رہا ہے کیوں اس کے تصور میں ہے عیسی علیہ السلام ایسے سے. تو جو ممثل ہیں وہ کس کی عبادت کر رہا ہے سنن کی عبادت کر رہا ہے اور جو آدمی منکر اللہ کی صفات کا وہ عدم کی عبادت کر رہا ہے کہ جو جس کا کوئی وجود نہیں لہذا ہم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اب دو چیزیں یاد رکھیے ہم نہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں نہ ان صفات کو بندوں جیسا مانتے ہیں یہ دو جملے آپ یاد رکھیں گے آپ کا کام ہو گیا کچھ نہیں سمجھا تو بھی چلے گا یہ دو چیزیں آپ کو یاد رہنا ہیں ہم اللہ کی کسی صفت کا جو قرآن سنت میں آئی ہے انکار نہیں کرتے پہلا جملہ ہوا دو اور ان صفات کو مخلوق کی طرح نہیں مانتے ہو گیا ختم یہ دو آپ یاد رکھیں آپ کا کام کم آپ ابھی سو بھی अगर تو چلے گا آپ اگر کسی کو نہیں سمجھے بہت مشکل جا رہا ہے پورا اوپر سے جا رہا ہائٹ بڑی تو بھی نہیں جا رہا ہے بعض اوقات کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو سیکھیں گے نہیں ہمیشہ آپ جن کی بچہ ایک سے में تک پہلی میں بھی دوسری میں بھی ایک سے دس تک تیسری میں بھی ایک سے دس تک ماں باپ کیا بولیں گے تمہارا ٹیچر کیا پڑھا رہا پہلے سے ایک صحیح نہیں تو لہٰذا ہم کو بھی تھوڑا تیار ہونا چاہیے بچے اگر بولے ٹیچر کو پچھلے سال کی کتاب بہت اچھی تھی وہی پڑھاؤ نہیں چلے گا بھائی تھوڑا آگے کا بھی علم آدمی سیکھتا رہے اور کبھی علم کی کچھ باتیں مشکل ہوتی ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس کو آسان کرائے قرآن بھی آپ پڑھیں گے کچھ آئے تھے آسانی سے سمجھ میں آئیں گے کل ہو اللہ ہو بہت ایزی تو کچھ آیتیں آسان ہوں گی کچھ مشکل کچھ حدیثیں آسان کچھ حدیثیں مشکل تو علم میں کچھ حصہ آسان ہوتا ہے کچھ حصہ مشکل ہوتا ہے مشکل سے گھبرا کے آدمی اس چیز کو چھوڑ دے بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے تھوڑا جمے رہنا چاہیے تو دھیرے دھیرے چیزیں یاد ہونے لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ول پنا فی محت ول محفطل ابود ادم ول المت یا اور کہتے ہیں کہ وہ مذہبی یہ بھی بہت عمدہ جملہ ہے کہتے ہیں سلف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا اثبات کیا جائے اثبات بات آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اثبات کے معنی کیا ہے اثبات کے, کے معنی کیا ہے ہاں اس بات کے معنی کیا ہے ہاں یعنی ماننا ایفمیشن جس کو آپ کہیں گے تسلیم کرنا ہاں ماننا اور نفی کا مطلب کیا ہے نفی نفی کا مطلب نہیں ماننا انکار کرنا تو اس بات بلا تمسیل سرف یہ کرتے ہیں اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن تمصیل کے بغیر تمصیل کا مطلب اللہ جیسا کسی کو ماننا اور وہ بلا طاقی <تَعطیح> اور اللہ کو پاک مانتے ہیں لیکن صفات سے ہی پاک کر دیتے نہیں تمثیل سے پاک کرتے ہیں فرق یاد رکھیں اللہ اتنا پاک ہے کہ اللہ کی کوئی سفتی نہیں صفات سے بھی پاک ہے ارے یہ کیا مانگ رہا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ صفات سے پاک نہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اللہ صفات کا بھی محتاج نہیں بولنے میں جملہ گرامر کے حساب سے صحیح ہے لیکن یہ حقیقت کے حساب سے صحیح ہے اللہ کی کوئی سفات ہی نہیں علماء نے کہا کہ جو لوگ یہ کہیں کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں اللہ صفات سے آزاد ہے جو آدمی صفات ہی کا انکار کر دے اللہ تعالیٰ کی اس سے کہو کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں تو اگر وہ کہے گا ہاں تو کہو وجود صفت نہیں ہوئی تو پھر کیا کہیں گے وجود سے بھی پاک ہے کا مطلب کیا ہوا وجود بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی وجود کی صفت ہے اللہ موجود ہے لہذا مذہب افباہ بلا تمسی مذہب یہ ہے کہ اللہ کی صفات مانتے ہیں لیکن اللہ کو بندو و جیسا نہیں مانتے اور تنظیم بلا تاثیر اللہ تعالی کو تمام اوب سے مشابہت سے مماثلت سے پاک مانتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی پاکی بھی اتنے آگے نہیں بڑھتے کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں جیسے ایک مثال اس کی میں بیان کرتا ہوں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کام ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزل بھی کہتی رہوں اس قرآن کے ذریعے سے ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اب ایک آدمی اللہ تعالی سے بہت محبت اس کو اور اللہ کو ساری برائیوں سے پاک ماننے والا ممکن ہے اس کے دل میں شیطانی بات ڈالے کہ نہیں اللہ کیسے گمراہ کرتا اللہ گمراہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کی گمراہ کرے گا اللہ ہے وہ اب یہ بہت اللہ کا چاہنے والا ہے لیکن اس کا دل کیا بتا کون بولا تیرو بھیا ایسا بولے دل, دل بولتا ہے ایسا اللہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ صالح ہدایت دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے اولا تو کس نے, کیا کیا? کیا نے بتایا کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے آ? اللہ نے بتایا تو اس نے اللہ ہی کی بات کو اللہ نے جھوٹ بولا نا اس اللہ تعالیٰ نے خود کہا اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے تو جہاں ہدایت کا تذکرہ اللہ نے اپنے لیے کیا ہے وہیں گمراہی کا بھی کیا ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو فاسقین کو گمراہ کرتا ہے یعنی جو گمراہی کے لائق ہو اس کو گمراہ کرتا ہے جو ہدایت کے لائق ہو اس کو ہدایت دیتا ہے جو پلین میں جانا چاہے اس کو اللہ وہ موقع دیتا ہے جو بلڈنگ سے کودنا چاہے اس کو کون موقع دیا اب انہیں اللہ نیچے نہیں آنے دیتا اوپر ہی جانے دیتا ایسا ہوتا نہیں جو انسان گمراہی کی طرف جانا چاہے اللہ اس کو جانے دیتا ہے اور جو ہدایت کی طرف بڑھے اللہ اس کو رہبری دیتا ہے تو اس کو طاقت چلنے کی سیدھے راستے پہ کس نے دی اور اس کو غلط راستے پہ چلنے کی کس نے دی اللہ دونوں کو طاقت دیتا ہے جو جس لائق ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے لیکن اللہ چاہتا نہیں کہ بندہ گمراہی کے راستے پر چلے لیکن تیری مرضی جانا تو جا سکتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نو ہی ما سو اللہ جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہی موڑ دیں گے تو پہلے کون مڑا وہ خود تو اس کو باغ بھی کس میں موڑا اللہ نے تو اس طرح سے اللہ نے کہا جیسے بےکر اللہ, اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا موہر لگا دی طبع موہر لگانا کس وجہ سے لگائی بے ان کے کفر کی وجہ سے تو انسان بولا بھالا اچانک بیٹھا اللہ نے اچانک گمراہ کر دیا اس کو ایسا کبھی نہیں ہوگا سیدھا سا کوئی کسی کا نہ بگاڑا نہ کچھ کیا اللہ نے اچانک گمراہ کر دیا اس کو اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے لیکن ایک انسان گمراہی کو چنتا ہے حق سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے تو اس انکار کی وجہ سے اور گمراہی کو چننے کی وجہ سے اس کو نقصان اور دنیا کی سزا ہوتی ہے کہ گمراہی آسان ہو جاتی ہے گمراہی اس کے لیے کیا ہوتی ہے آسان یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہے قرآن کی آج پڑھیں گے یہ بلوبی کثیروں یہ حبی بھی, بھی اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے ان کو ہدایت ملتی ہے جن کے دلوں میں بگاڑ ہوتا ہے ان کو اس سے شر ہی ملتا ہے مثال کے طور پر آپ آسان سے سمجھیں اس کو ورنہ کچھ معلوم ہی ٹینشن میں جائیں گے گھر پہ اس کو اچھے سے سمجھ کے جائیے آپ اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے کھیتی میں ہوتی ہے تو کھیتی میں کیا اگتا ہے ہاں؟ کتنا اچھا ناز اگتا ہے وہ اس بارش کے ذریعے سے पर ہے اور کچرے کی جگہوں پر گندگی کی جگہوں پر جہاں پیشا پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی وہ بارش ہوتی تو اب کیا بڑھتا ہے گندگی بڑھتی کہ گھٹتی وہاں گندگی پوری پھیل جاتی ہے تو جس کے دل میں گندگی تھی اس گندے ذہن سے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک قانون یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طلب میں اگر پڑھے گا گمراہ ہوگا اور ایک انسان ہدایت کی طلب سے اگر قرآن کو پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا ہدایت دے گا تو بارش ایک ہی ہے لیکن ایک بارش سے کیا ہوا لہلا کی فصل ہوگی اور ایک بارش کے وہی پانی ہے وہی بارش ہے جو ماہی کا دین ہے بھائی لیکن اس بارش سے کیا ہوا کیچڑ بن گیا گندگی بن گئی کچرا اور بدبو اور نہ جانے کی برائیاں پیدا ہو گئی تو بارش کا قصور ہے یا اس زمین کا ہے کسور کس کا ہے بارش بری تھی نہ نہیں وہ تو ایک ہی بارش ہے پھر یہاں کھیتی کیسے ہوگی اس سے بارش اچھی تھی وہ پاک کی, وہ نفع والی تھی لیکن جس زمین پر وہ برتی اس زمین میں عیب تھا اس کی وجہ سے گندگی پھیل گئی اس زمین میں عیب نہیں تھا اس لیے یہاں سے پھل اور اناج ہوگا ان میں آئی بات تو اللہ کی طرف سے قرآن اور ہدایت اور خیر آتی ہیں سب پر آتی ہے لیکن اچھی زمین سے اچھی چیز رکتی ہے اور بری زمین سے بری چیز رکتی ہے لہذا جن کے دلوں میں شر اور بگاڑ اور خیر سے محرومی ہوتی ہے وہ برائیاں الٹا الٹا ہی سوچتے ہیں قرآن میں ہی کیوں الٹا ہی سوچتے کیوں ان کی سوچ بگڑی ہوئی تو ان کو اس سے برائی ہی کی غذا ملتی ہے گمراہی ہی کی غذا ملتی ہے تو یہ ایز ان کا ہوتا ہے یہ اللہ کی وحی کا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مذہب الصلفی اسبات بلا تمسی و تنظیم بلا تاثی سیلف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات مانتے ہیں لیکن ان صفات کو بندو جیسا مخلوق جیسا نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کو ساری برائیوں سے پاک مانتے ہیں لیکن اس پاکی میں اتنے آگے نہیں بڑھتے کہ اللہ کی سفای کا انکار کر دیں اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں اللہ کو بندو جیسا نہ بنا دیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بندو جیسی نہیں ہیں یہ دونوں باتیں ماننا ضروری ہیں کہتے ہیں کما عورت عر لَيْسَ س کمت <شَيْء> اور اس کے آگے کا الفاظ ہے وہ ہوا سمی البقیر کہتے ہیں قال اعلی لَيْسَ لئی سکمت <شَيْء> اللہ کی طرح اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ پہلا جملہ وہ ہوا سمی البیر اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ جو ہے یہ اصل اصول ہے اسنا و صفات کے باب میں یہ آئٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے سورہ اشورا آپ نمبر گیارہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شعرا شعرا ہے یہ شعرا نہیں شعرا کا مطلب ہوتا ہے شاعر اس کی جماعت پورل ہے وہ شاعر کا اور شعرا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کی کمیٹی شعرا یہ شعراء ہے وہ شعرا ہے وہ امرحم شعرا بین تو سورہ شو شو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئی سکمت شعیب البیر کہتے ہیں کہ لئی سکم اس لیے رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی صفات کو بندو جیسا مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں شہ جاندار بے جان انسان دین نبی رسول کچھ نہیں لئی س کمت لی شعی لئی سمت لی شہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اتنا سکون کی آیت ہے کہ انسان کو پھر تصور بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ تصور بھی ایک چیز ہے تصور بھی کیا ہے چیز ہے مخلوق ہے وہ بھی انسان کا خیال وہ بھی مخلوق ہے کریشن والا نہیں ہے وہ بندہ ہے تو بندے کا عمل ہے وہ تو کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچ سکتی اللہ سب سے نرالا ہے لئی سکمت اور کہتے ہیں کہ وہ ردن الگ ممکنہ قورو البیر اور وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اور ربدن الگ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تو بیسیکلی دو گروہ ہوئے یہاں کتنے گروپ ہوئے دو نمبر ایک معطلہ اور دوسرے ہیں مبتیلہ معطلہ کون ہیں جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اور ممتلا کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق جیسا مانتے مخلوق کی برابر مانتے ہیں تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مبتیلہ کا انکار کیا ہے اللہ کی طرح کچھ نہیں لئی سکم اس لیے شی تو کس کا انکار ہے مملا کا اللہ کے برابر کوئی نہیں اور وہ سمی البیر وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو اس میں کس کا انکار ہے جو اللہ کی صفات نہیں مانتے تو اللہ کی صفات مانی جائیں بندوں کے جیسا نہیں سمجھ میں آئی بات دو دو حصے آیت کے لئی سکم اس لیے یہاں پہ کہا گیا اللہ کی جیسا کچھ بھی نہیں اس میں اللہ نے بتلایا اللہ کے جیسا نہیں ماننا کسی کو اور اس میں اللہ نے بتلایا وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو ہم جب بھی اللہ کے بارے میں کچھ سنیں گے اللہ دیکھتا ہے اما نے ہاں اللہ دیکھتا ہے اسے بندوں جیسا نہیں دیکھتا اللہ سنتا ہے بندوں جیسا نہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا لیکن بندوں جیسا نہیں اللہ تعالی کا علم بندوں جیسا نہیں تو اللہ کی جو جو صفات آئی ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے بندوں کے جیسا نہیں اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بھی بات مانے اور پھر دوسری بات کیا مانے اس میں بندوں کے جیسا مخلوق کے جیسا نہیں الگ ہے یہ کیسا نہیں معلوم بھائی دیکھے ہم نے اللہ کو نہیں پھر کیسے اپنے دل سے بولیں گے نہیں دنیا میں کوئی مخلوق ہے کوئی شخص ہے हर आदमी को एक सर दो हाथ दो पाओ है लेकिन क्या हर दो आदमी एक जैसे है तो दो आदमी एक जैसे नहीं है अल्लाह कैसा हमको समझ में आएगा जब अल्लाह को हमने देखा नहीं है समझ में आ रही बात एक आदमी दूसरे को नहीं देखा है हालांकि उसको मालूम है एक सर है दो हाथ है दो पाओ है भाई और क्या है लेकिन फिर भी, भी बोले नहीं नहीं उनको देखना पड़ेगा अलग अरे है अरे इंसान हो भी इंसान है भी इंसान नहीं बोले फिर भी अलग रहेगा ना सब एक जैसे थोड़ी रहते تو مخلوق ایک جیسی نہیں ہوتی ہے حالانکہ اس کے اوصاف ایک جیسے ہیں ہے نا اس کو بھی ہاتھ ہے لیکن ہاتھ لگائیں گے تو سب کا سیم ہے نہیں لگائیں گے چیک کریں گے جاتا ہے آدمی امیگریشن پہ سب کی آنکھ الگ ہے یہ بھی انسان یہ بھی انسان انسانوں میں یہ بھی ہندوستانی وہ بھی ہندوستانی یہ بھی مرد یہ بھی مرد یہ بھی, بھی دسویں پھیر وہ بھی دسویں پھیر لیکن دونوں سیم نہیں حالانکہ نام بھی تین ہے دونوں کا اس کا بھی نام احمد اس کا بھی نام احمد لیکن دونوں کیا ہیں الگ ہیں دو بندے ایک جیسے بولنے کی باوجود بھی, بھی الگ ہے ہم اللہ کو بندوں جیسا مانیں جہالت کی حد ہو رہی ہے تو اللہ تعالی کیسا ہے الگ ہیں دو آدمی ایک جیسا سنتے نوجوان ہے اچھا سنتا لیکن بڑھا آدمی ہے اس کو سننے اتنا نہیں آتا ہے کوئی آدمی جو بہت زیادہ ہیڈ فون سے سنتا کال سینٹر پہ تین سال تک کام کیا اس کے کام کام ختم ہو جاتا اس کا اس کو سننے نہیں آتا ہے بہت سے لوگوں کو سننے نہیں آتا ہے جو زور سے بولنا پڑتا ہے اونچا بولنا پڑتا ہے بہت آدمی پڑھنے والا یا بہت ٹی وی دیکھنے والا اب اس کی آنکھیں کیا ہوتی کمزور چشمہ نکالا دکھائی نہیں دے گا حالانکہ اس کو بھی آخ ہے اس کو بھی آپ دونوں کے پاس آنکھ ہے لیکن دونوں کی بنا دیکھنا دونوں کا سیم ہے نہیں اس کو چار فٹ تک دکھتا ہے اس کو ہے تو معلوم ہی ہوا بندوں میں صفات کی یعنی مماثلت ایک ہی صفات ہیں دیکھنا لیکن ہر ایک کا دیکھنا الگ ہے اب ہم بندوں میں الگ الگ مانیں اور اللہ کو بندوں جیسا مانیں اس سے زیادہ بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے لہٰذا ہم ہاں یہ کہیں گے دو بندے ایک جیسے نہیں ہوتے اللہ بندوں کی جیسا ہوگا پاگل ہو گئی کیا اللہ تعالیٰ سب سے نرالا ہے اس کی جیسی ذات بندوں سے الگ ہے اس کی صفات بھی بندوں سے الگ ہیں سمجھ میں آئی بات تو اللہ کی صفات کو ماننا لیکن اس میں بندوں جیسا نہیں ماننا تو یہ آج کا سبق ہمارا رہا سمجھ لیجئے جی. انشاءاللہ مزید اس میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہاں پر چار چیزیں یہ جو چار چیزیں ہیں تحریف تعطیل تقریف اور تمقیل کچھ لوگ بولیں گے کیا ہے بھائی ایک پہ تو پہلے ہم لوگ اردو پڑھنے نہیں آئے یہاں پہ اوپر یہ عربی پڑھا رہے ہیں ان کو اس اتنے بڑے بڑے مشکل الفاظ بولیں تو کھانسی آ جائے آپ نے تو ایک یہ سیکھیں آپ کوئی مزہ نہیں آپ سیکھنے سے سب آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیے مدرسے میں جاتے ہیں سب سیکھتے ہیں پیدائشی ایسا بولتے تھے وہ لوگ نہیں سیکھنے سے سب آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم تو سیکھنے سے آتا ہے یہ حریف ہے نے اس کو روائڈ کیا دوسری معاوثی نے ریوائڈ کیا ہے علم تو آدمی سیکھنے کی محنت کرے گا تو علم بھی آئے گا اگر سیکھنے کی محنت نہیں کرے گا علم نہیں آئے گا اچانک نہیں آتا ایک دم کی نیند میں اٹھ گیا اچانک اور اتنی ساری حدیثیں سے اس کے پاس ایسا نہیں ہوتا محنت اس کے لیے کرنی پڑتی ہے لہذا ہم دینی مجالس میں پابندی سے آئیں گے اگر دھیان دے کے سنیں گے اور جو چیزیں نوٹ کرنے کی ان کو نوٹ کریں گے تو علم انشاءاللہ ہمارا محفوظ ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو علم نفی والا علم ادا فرمائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اگلے دفعہ ان شاء ان چار چیزوں کے بارے میں ہم مزید تفصیل دلیلوں کی روشنی میں دیکھیں گے اقوام